اسرحمن ورحمہ الحمد اللہ علیہ محمد پاک مسئلہ کے میں موجود تمام برادران اور سمین خواہ نگرامی کو شمہ سین برفِ سلام رکھتے ہیں فضل البِ سلسلہ درخت جو ہے درخت نمبر پچیس اور مجموعی پر اور کتاب اربعین کا درخت نمبر بارہ آب حضرات کے مبارکانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کرنا اور اس میں کتاب اربعین عرب عنصی فضائی العمین میں سے حدیث نمبر بائیس اور تیئیس کا ترجمہ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو اس سلسلے میں حضرت امیر کبیر کبی صدنی رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو عادیث ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے نقل کریں قال النبی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما لمع عصر عبی علسمہ اسابیتی جب للۃ المعراش کو مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا معراج کے دن جو ہے شب معراج کو آسمادویں آسمان, آسمان پہ جب مجھے راتوں لا تو وہاں لے جایا گیا ہاں اسرا اسرابی علسما لمع اسرابی جب مجھے ساتویں آسمان کو راتوں لات معراج کے شب کو لے جایا گیا لمجے جب وہاں لے گیا تو وادحل کلجنت پھر مجھے بہش میں داخل کیا واقعات تو رف رفا اور بن نور اور نور کے سواریوں سواروں سواریوں میں سے ایک سواری پر مجھے سوار کرائے اور فرماتے ہیں رائے تو علا ورق تن اسن اور ایک صاف ستھرا شفاف ورقے پر میں نے بےحد تین اخترین رنگ میں ایک خط لکھا ہوا دیکھا وہ خط یہ لکھا ہوا تھا ان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انترس محبت عالین امتی کا یہ میرے پیارے نبی بے شک میں نے فرض کر دیا ہے واجب الازم قرار دیا ہے علیہ علیہ السلام کے محبت کو آپ کے امت پر لہذا اللہ آغار ہوئے میرے نبی فب ان تاکہ یہ پیغام پہنچا دو کہ مجھ اللہ نے آپ کی امت پر علی علیہ السلام کی محبت کو فرض کر دیا ہے لازم کر لا دیا لہذا آپ اس محبت کو پہنچا دو اپنے امت تک تو آزا گرامی اس مبارک حدیث کی روشنی میں حجی میرا جیسے عظیم واقع میں بھی ہاں خوب بحث میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک صبر خط میں لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا اور اللہ یہ فرمایں اللہ کے نبی نے علیہ السلام کی محبت کا آپ کی امت پر فرض قرار دیا ہے لہٰذا انہیں یہ بات پہنچا دو کہ وہ لوگ اس حکم میں نا فرمانی نہ کریں اس کے بعد حدیث نمبر تیئیے سے اسے کتاب کے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا یا علی او اے علی علیہ السلّۃ من عطا کا جس کسی نے بھی آپ کی اطاعت کی آپ کے حکم بن لبے کہا آپ کو ساتھ دیا فقط عطا نے بے شک اس نے بس محمد کی اطاعت کی ممن عطا نے جس کسی نے مش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط عطا اللہ بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی امن اصا کا اور جس کسی نے آپ کی نا فرمانی کی فقط آسانی تو بے شخص نے محمد کی نافرمانی کی ہے آپ کی نافرمانی میرے نافرمانی ہے امن آثانی جس کسی نے مس محمد کی نافرمانی کی فقط آص اللہ تو بے شک اس اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اکرمات امن آپ و اے میرا ابھی جس کسی نے آپ سے بغض رکھا کینہ رکھا عداوت رکھا آپ سے دشمنی کی وہ بھکت ابغیر اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا عمن آب غذن جس کسی نے مجھ محمد سے بغض رکھا فقت آف غزل اللہ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا تو اذا اس حدیث سادیش اتنے جامع ہیں کہ اس میں اللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیہ السلام کے اعتعت مجھ محمد کے تحط ہے اور مش محمد کے اطاعت اللہ کے اطاط ہے تو اس کے نجا وینی علیہ السلام کے اعتعت اللہ کے اطاعت ہے جس طرح نبی کے اطاعت اللہ کے تحت ہے نبی نے نبی صلی اللہ علیہ کے اطاعت کو اپنے اعتاعات کے ساتھ قرین کر دیا اعسات کر دیا جس نے علی کے اعتاط کی کو اس نے میرے اعتاط کی جس نے میرے اعتاط کی خراب اس نے اللہ کے اطاعت کی اس طرح فرمایا جس کسی نے مش محمد کے نا ہاں جی جی کسی نے علیہ السلام کی نافرمانی کیا ہے علی آپ کی نافر میری نافرمانی فرمانی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ کہ اس حدیث میں بھی علیہ السلام کی نافرمانی اللہ اللہ کی نافرمانی قرار دے رہے ہیں اور رسول اللہ کی نافرمانی قرار دے رہے ہیں ایسے فرمائے جس کسی نے آپ سے بہت ذرا عدعوت کیا اس نے مش محمد سے بغض زیادت کی جس نے مش محمد سے, سے بغض دعوت کیا اس نے اللہ سے بغض زد کیا تو آزان کے امی علیہ السلام سے بہت زداوت حرکت اللہ سے بغض دعوت ہے تو یہ حدیث انتہائی اور اہمیت حدیث ہے کہ انہیں حدیث کو پڑھ کر ہمیں ان حقیقت کو جاننا چاہیے کہ علیہ السلام سے محبت مدت کتنے لازم ہیں آپ کے دامن تھامنا کتنے لازم ہیں ہاں جی آپ سے محبت مدت ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شراۃ المستقیم آپ اور آپ کے بعد آنے والا عجمۂد یعنی علیہ السلام کا راستہ ہے ہاں جی اس لیے علیہ السلام کی اہمیت کو آپ کی عظمت کو اس حدیث میں ہی خوبصورت الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ المایا ہے ہاں جی اور یہ سارے احادیث اس سے بات کے پیش خیمہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے اس امت کے لیے جو ہستی ہاں جی صنعت بنا کے عطا فرمایا جس ہستی کے اعتعاد کو لازم قرار دیا جس حستی کو امت کے لیے امام اور قرار دے دیا خلیفہ رسول قرار دے دیا وہ میں علیہ السلام ہی تھا لے علیہ السلام کے تعداد رسول کے تعداد ہوئی رسول کے تعداد اللہ کے اعتعاد ہوئی علی کی نافرمانی رسول کی نافرمانی رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عظیم حنسی رسومات کا جو ہے ہاں جی امام ہو رہبر ہو تب جا کے اعتعاد بھی ہو جاتی ہے ان کی نافرمانی اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو سکتی ہے لہٰذا جان کر ہم سب دعا گو ہی پروانگر ہم سب کو مولا علیہ علیہ السلام سے اور آپ کے بعد باقی اعمۂ حلوید علیہ السلام سے سچ اچھی محبت محدت رہنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو جانتے ہوئے ہاں جی ان کے پاک سرت پر چلتے ہوئے ایک ایمان اور اعتقاد اور عمل سب میں محمد عالم محمد کے سچا پیروکار بن جائیں قرآن و حدیت کے سچا پیروکار بن جائیں دنیا میں ان کے سچے غلاموں میں سرکل قیامت میں اللہ تعالیٰ میں نظیم حسن کی اپنی رحمت تو واسعہ ہمارے شامل حال کرنے کے ساتھ ساتھ ان عظیم حسین کی شفا سے بھی ہمیں نواز دے آمین یا رب العالمین